سور ہم آقا مدینہ ہم, بھی دیکھیں گے ہم کو بولانا جسے تصویر میں دیکھا جسے کبھی خوابوں میں دیکھا کبھی خیالوں میں دیکھا کبھی تصور میں دیکھا جب حقیقت میں وہ روزہ سامنے ہوگا آرزا. دھڑک گھڑکے یہ دل یا نہ بھول جائے گا آرزا. آرزا. دھڑک اٹھے گائے دل یا دھڑکنا بھول جائے گا تو دل بسم کا اس در پر تماشا گھر پر تماشا ہم بھی دیکھیں گے ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے ہمیں کو بلانا یا گے گے یا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اور وجب شہروں گا رجب کا مہینہ ہے شادام شہری شابان کچھ مصطفیٰ کا مہینہ یہ رجب کا مہینہ تو ہے کہ اللہ کا مہینہ ہے اور رمضان کی جو شابان کا مہینہ ہے وہ حضور کا مہینہ ہے اور سماتے میرے آکاش یہ رمضان میری امت کا مہینہ رمضان شریف کی آمد ہونے والی ہے زیادہ نہیں جسٹ فورٹی فائیو ڈیز 45 دنوں کے بعد رمضان شریف کی آمد ہونے والی ہے اور حضور فرماتے جس نے رمضان کے آنے کی خوشی منائی اور جانے غم کیا جنت کی بشارت اس کے. <سلام> <سلام> ایسا مہینہ آنے والا ہے اور میں نے ذکر کیوں کیا کی اس لیے کیا کہ مدینہ شریف سے جاتے ہیں لوگ رمضان میں ابرا کرنے کے لیے جاتے ہیں لوگ کرتے ہیں عمرا لیکن حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم جس نے رمضان میں ابرا کیا جس نے رمضان میں ابرا کیا اس نے مجھ مجموصا کے ساتھ حج کیا سبحان <سلام> اللہ <سلام> کا مہینہ آنے والا ہے مان ہم کو بولا مدینہ میں بہت بارشیں ہوتی ہیں دیکھیے میں نے بہت سی بارشیں دیکھی لیکن ایک بارش مجھے آج بھی یاد ہے انیس سو چورانوے کی بات ہے نا والی و تیرہ تیرہ سال چودہ سال کر بات ہے مدینہ منورہ میں ستائیسویں شب جیسے ہی اسٹارٹ ہوئی بارش ہوئی پوری رات بارش ستائیس کا پورا دن بارش پھر اٹھائیس کی پوری رات بارش اور کہتے ہیں کہ کبھی ہم نے اتنی بارش دیکھی نہیں وہ بارش کیسی بارش تھی کہ اس وقت ہرم شریف کا کلر بھی لال تھا آپ کو چینج کر دیا نا لائٹ پک کر دیا نا پہلے سرخ تھا وہ چرکیوں کے دروازہ اس پر حضرات کا جلوا بارشوں کی حاصل کیا ہے لطف تھا یہاں بارش آتی ہے تو ہم بھاگتے ہیں کم ہونے کے ساتھ کوئی ایسی جگہ پہ جاتے ہیں جہاں بارش نہ آئے جہاں ہم بارشوں سے بچ جائیں لیکن جب وہاں بارش آتی ہے تو ہم باہر آ جاتے ہیں بارش باہر آتے ہیں جھومتے ہیں اور جھم جم کر نہاتے ہیں مدینے کی بارش میں وہاں ہے مدینے کی بارش کیا ہے آ کر ارض کیا گیا کہ دعا کیجیے بارش نہیں ہوئی تو آپ کہ حضور ابا کے مزار مبارک کے جو تھوڑا سا سوراخ کر دو جب وہ سوراخ کر دیا گیا وہ جگہ بنائی گئی تو بادل بے ترار ہو گئے ہو گئے حضور کی زیارت کے لیے آ گئے ہو گئے جیسے ہی حضور کے روزے کی زیارت ہوئی تو برس اب شو کر دیا وہ حدود کش میں رو رہے تھے مناورا کی بارش کیا ہے ایک دفاع جب آپ پہنچے تو آپ کے کپڑے گیلے نہیں ہوئے بہت بارش ہو رہی ہے تو حضور صلی میری وغیرہ کی ہے وہ ہٹا دے جب ہٹاتی ہے تو دیکھتی بارش ہے ہی نہیں بارش ہی نہیں ہو رہی اور متعجب ہو گئی نے فرمایا اے عائشہ یہ وہ بارش ہے جو ہر وقت مدینے میں برستی ہے آج میری تحبت تجھے اپنے سر پر لے لی لیجیے بڑھتے ہٹ گئے مدینے میں بارش تو کیا سبحان اللہ ہر وقت بارش برستی ہے دیکھنے والے دیکھتے ہیں یہ تو بات ہو رہی ظاہری بارش کی وہ بارش بھی طرف دیکھیں گے برستی گنبت خزرا سے ٹکراتی ہوئی برستی گنبت خزرا سے ٹکراتی ہوئی وہاں پریشان سے بارش برسنا ہم بھی دیکھیں گے وہاں پریشان سے بارش برسنا ہم بھی دیکھیں گے